تو ہے جو نظام ہست تلاش اسورت ابراہیم کے دعوی کے لیے عبرت کے طور پر تخویفات شکوے پیش کرتے ہیں دو جزوں والے شکوے پہلی جز تو یہ ہے کہ اے وہ جس پہ اتارا گیا ہے یہ قرآن بات سن تو مجنون ہے تیرے عقل کے پردے فیل ہو چکے ہیں دوسری جز لو ماتا تین کا کیوں نہیں لے آتا تم فرشتوں کو ہمارے پاس اگر تو سچا ہے تو یہ دو جزوں والے شکوے کرتے ہیں یعنی اب دوہرے بے ایمان الٹا ہو گئے ہیں اس لیے انہیں خود ہم بتلائے دیتے ہیں کہ وقت تمہارے پچھتانے کا قریب آ لگا ہے اب جواب سنو دوسری جز کا جواب نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو اللہ بالحق مگر ساتھ نہ ٹلنے والی بات کے الحق نہ ٹلنے والی بات اور جب وہ آ جاتے ہیں فرشتے تو نہیں ہوتے وہ اس وقت مہلت دیے ہوئے پھر وہ کام تمام کر کے جاتے ہیں اب پہلی جزف کا جواب کہ وہ کہتے تھے جس پر وہ قرآن نازل ہوا ہے وہ تو مجنون ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ہی نے اتارا ہے یہ ذکر قرآن پاک والا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں اب تیسری شک جو تھی ان نقل مجنون والی اس کا جواب یہ ہے خدا کی ہے ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بہت سارے پہلے ٹولوں میں نہیں آتا رہا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ ہمیشہ مذاق کیا کرتے تھے لہذا آپ کو جو مجنون کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں گویا تینوں شکوں والے اس شکوے کا جواب دے کر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یوں ہی نسلوں کو ہو جاری رکھتے ہیں ہم اس مذاق کو جرائم پیشہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ہم جاری رکھتے ہیں چلاتے رہ جاتے ہیں لا یو من بھی نہیں مانتے وہ اللہ کے ذکر کو جب بھی کبھی ذکر اللہ کا آیا ہے اللہ کی کتاب اللہ کی توحید کا حکم یہ سارے ہمیشہ بے ایمانی چلے آ رہے ہیں اور تاکیق پہلے ہو چکی ہے یہ ساری عادت پہلے کافروں کی یہ کوئی نئی بات نہیں فرشتے تو رہ گئے فرشتے یہ تو اب یہ بک بک کرتے ہیں نا کہ فرشتے کیوں نہیں آئے بھیا فرشتے تو اپنی جگہ پہ رہ گئے اگر کھول دیں ہم اوپر ان کے دروازہ آسمان کا فضلوفی ہے پس وہ شروع ہو جائیں بیچ اس کے چڑھنے کے لیے یارو جب آسمان پر پہنچیں گے وہاں ان کو جا کے کہا جائے آپ بتاؤ کہاں ہیں تمہارے مابود کہاں ہیں مشکل کشا کہیں نظر آتے ہیں تو کیا کہیں گے ان سکرت ابسارونا نظر بندی کر دی گئی ہے ہماری آنکھوں کی ورنہ ہمارے معبود یہاں موجود تو ہیں صرف ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے ابسارونا انل ابسارے بند کر دی گئی ہیں آخ ہماری دیکھنے سے یعنی نظر بندی کر دی گئی ہے ورنہ بادشاہ یہ حضرت گیارہویں والے یہاں ہیں تو صحیح بل نہ قومم مسحور بلکہ ہم ایسی جماعت ہیں جن پہ جادو ہو چکا ہے جس طرح جادو والا آدمی جو ہے اس کی بسارت ہی ٹھیک نہیں رہتی اندوں کی طرح ہو جاتا ہے اسی طرح ہم بھی ہیں ورنہ ہمارے بابا جی بزرگ جی مشکل کشاہ جی ٹھاکر جی وہ یہاں موجود تو ہیں یہ تو اتنے معوف ہو چکے ہیں ان کے دماغ پردے اتنے فیل ہو چکے ہیں وہ لقت جلنا فسمائے بروجن تمبی کسنی یا بات ہے ہم نے بنایا ہے آسمان میں بروجن محفوظ خطے برج بنا ہے محفوظ محفوظ خطے یا اس سے وہ برج مراد ہیں منزلیں سورج اور چاند کے لیے بارہ منزلیں ہیں ایک منزل ہر ایک مہینے کے لیے اور یا پیچھے گزر چکا ہے قدرہو منازلہ ہم نے چاند کے لیے منزلیں بنا دی ہیں وہ چاند ہر مہینے میں اٹھائیس منزلیں ہیں ستاروں کی جس کے اندر وہ چکر کاٹتا ہے ستاروں کی منزلیں جو ہیں وہ ہیں اٹھائیس اور چاند سورج کی اپنی ذاتی منزلیں جس میں یہ اترتے ہیں وہ ہیں بارہ مشکلات قرآن ابن قطبہ یہاں بروجن برج سے مراد دونوں قسم کی منزلیں ہو سکتی ہیں یا برج کا معنی یہی لو کہ ہم نے بنا دیا ہے آسمان میں محفوظ محفوظ خطے وہ سی اور بڑی زینت دی ہے ان کو دیکھنے والوں کے لیے وہ من کل شیتان رجیم محفوظ کر رکھا ہے ہم نے ان کو ہر شیطان مردود سے یہ آیات حفظ میں سے ایک آیت یہ بھی ہے اللہ من کا سما ن لاکن یعنی استثناء منقطع یہاں استثناء منقطع ہوتا ہے وہاں پورا جملہ ہوتا ہے مبتدا بھی اور خبر بھی کبھی معذوف ہوتے ہیں اور کبھی مذکور ہوتے ہیں یہاں دونوں مذکور ہیں مبتدا کون سا ہے منستارا کا ساما اور خبر کون سی ہے فعت باہو شہاب مبین لیکن وہ شیطان جو چوری چوری سننے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کا سماں فعت تو پیچھے لگا دیتا ہے اللہ یا پیچھے لگ جاتا ہے اس کے وہ شولہ مبین واضح طور پہ ظاہر بہر دیکھنے والوں کو نظر بھی آتا ہے جب شولہ چل رہا ہے ول ارزا مدد اور زمین کو ہم نے اس کا تعلق پیچھے ہے ولاق النافس سما بروجن آسمان کے اندر ہم نے برج بنائے اور زمین کو ہم نے کھینچ کے لمبا بنا دیا اور ڈال دیا اس زمین کے اندر میخیں پہاڑ اور پیدا کیے ہم نے بیچ و زمین کے ہر چیز ایسی چیز موزوں جچی تلی ہوئی بے ڈبی کوئی چیز بھی ہم نے نہیں بنائی ہر چیز ڈھب کی بنائی ہے وجہ اللہ بنایا ہم نے تمہارے لیے بیچ و زمین کے معاش روزی کے اسباب مطائم مشارب ملابس روزی کے اسباب رہن سہن کے اسباب اسباب معیشت وہ ملس تم لہو بے اور ہم نے ان کو بھی بنایا جس کو تم تو رزق نہیں دے رہے ہم ہی دے رہے ہیں خدام ہو گئے غلام ہو گئے ڈنگر حیوان ہو گئے وغیرہ وغیرہ کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہمارے پاس اس کے بے بہا خزانے ہیں نہیں اتارا کرتے ہم کسی چیز کو مگر ایک ایسے پیمانے کے ساتھ جو بقدر ضرورت معلوم ہوتا ہے وہ ارسل نریاح اور چھوڑ دیتے ہم ہواؤں کو اس حال میں کہ پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں ان ضلنا اس کے بعد اتارتے ہیں ہم آسمان سے پانی پھر پلا دیتے ہیں تم کو وما ان تم لہو اگر ہم اس کو نہ ٹھہرائیں زمین میں تو نہیں ہو تم اس کو ایک جگہ جمع کرنے والے تمہاری طاقت ہی نہیں کہ پانی کو ٹھہرا سکو تو ہم ہی ہیں نا زندہ رکھتے اور مارتے بھی اور ہم ہی ہیں تمام مرنے والوں کے بعد وارثی ہو رہے ہیں اور ہم ہی خوب جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو المستقمینہ جو پہلے ہو گزرے ہیں وہ لقد علم اور پیچھے آنے والوں کو بھی ہم ہی جانتے ہیں اب دیکھو یہ سارے کے سارے کمالات ہیں ہمارے کمال علم بھی ہو گیا کمال قدرت بھی ہو گیا کمال سنت بھی ہو گیا کمال نظام بھی ہو گیا ہو گیا ان چاروں آیات میں یہ چار کمال اللہ کے ہیں ان کمالات والا جو رب ہے نا ان رب کا ہوا یہ ہوا کی زمیر ان کمالات کی طرف ہے جو ان کمالات والا ہے کمال علم کمال قدرت کمال صنعت اور کمال نظام یہ چاروں کمالات والا جو رب ہے نا یا شرم وہ اکٹھا کرے گا ان کو انہو ان نہ حکیم علیم تاکیق وہی حکیم بھی ہے علیم بھی ہے کمال علم اور کمال قدرت کمالِ سنت کمالِ نظام یہی نہیں پچھلی آیات میں یہی چار چیزیں گزری ہیں ان چار کمالات والا ہوا وہ رب تمہارا یا شرح ہو کو کٹھا کرنے کا کمال بھی اسی کے اندر ہے ولق خلک نل دلیل اقل اجمال خدا کی قسم ہے ہم نے بنایا انسان کو کھن خن کنانے والی مٹی سے جو کھڑکتی تھی من ہما ان من اس گارے سڑے ہوئے سے جو مسنونن کئی سال تک پڑا رہا کئی سال تک پڑا رہا اس پہ دھوپ چلتی رہی سورج کی تموزت نے اس کو سیاہ کر دیا من ہامائن اور جلا کے رکھ دیا اور چونکہ اس کے اندر پانی تھا اس لیے ہوا نے اپنے جھوکوں سے اس پانی کو ختم کیا تو وہ کھنکھنانے لگ گئی تو گویا چار اجزاء سے انسان کا وجود پیدا ہوا ان غالب تھا تو صرف مٹی کا ول جان نہ ہو من قبل اور جنوں کو ہم نے پہلے ہی سے پیدا کیا تھا من منارم میں تیز حرارت والی آگ کی ملاوٹ سے اضافت موصوف کی صفت کی طرف ہے جہاں اضافت موصوف کی صفت کی طرف ہو اس کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں شہر جامی میں آپ نے سنا ہوگا وہ اس کال ربو کا عبرت نمبر ایک یہاں پہلی عبرت شروع کی جا رہی ہے کہ شیطان جیسے اپنے ازلی دشمن کے تابع دار نہ بنو تابع داری کرو تو اس کی جو تمہارا خیر خواہ ہو جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں بادشاہ من سلسال من ہم مسنون مصنون ایک بشر کو بشر کون کس کو کہتے ہیں بادیل بشرا جس کا ظاہری چمڑا جو ہے وہ ظاہر باہر ہو بشر اس کو کہتے ہیں بادیل بشرتے ننگے چمڑے والا بادیل بشر خالکن بشرن میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کا چمڑا بالکل ننگا ہوگا اوپر کوئی بال وغیرہ یا کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہوگا بنائیں گے کس سے من سلسال من ہم مصنوع بس جب میں اس کو سیٹ کر لوں سب ہو اور پھونک لوں بیچ اس کے اپنی طرف کے روح سے میں اپنی طرف سے خاص طور پہ اپنے حکم سے اپنے مالکانہ حقوق سے اپنی طرف سے اپنی ہاں کا روح فکاؤ لہو ساجدین اس کے بعد گر جانا تم اس کے لیے سجدے کی حال جب تک روح نہ پھوکو اس وقت تک سجدہ نہ کرنا کیونکہ ہم نے اصل تو دکھانا ہے نا اس کو کہ تو کتنی حیثیت کا مالک ہے اسے بھی پتہ چلے کہ فرشتے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اگر روح اس کے اندر نہ پھوکوں صرف کرنٹ سے تو کام بنتا نہیں لہذا نفختو فخ تو پھوک لوں جب روح اس وقت سجدہ کرنا یہ فا پیچھے کے لیے ہے نہ تاکیب کے لیے اس کے بعد گر جانا تم اس کے ساتھ اس کے لیے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے ہو چنانچہ سجدہ کیا فرشتہ تمام کے تمام نے جتنے تھے سوائے ابلیس کے ابا یقون وہ بالکل آکر گیا اس بات سے کہ وہ ہو جائے کٹھے سجدہ کرنے والوں کے اللہ نے فرمایا اس کو ابلیس لیا مالک اللہ تکو ما ساجدین کیا ہو گیا تجھے کہ نہیں ہو رہا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اس نے کہا لم اکن میں اس لیے نہیں تھا لم اکن لے اسجودا یہ لام جو ہے علت کا ہے تو اصل معنی اس کا پہلے کیا جائے گا میں اس لیے نہیں تھا کہ سجدہ کرتا بشر کو ایسا بشر جس کو پیدا کیا ہے من سلسال من حمائن مسنود اللہ نے فرمایا دفع ہو جا کا رجیم تو ہمیشہ ہی مردود رہے گا اور تجھ میری لانت ہوگی قیامت کے دن تک کہنے لگا پھر اے میرے رب مجھے یوم لے علاسو سلسال کہتے ہیں جس زمین میں پانی موجود ہو پھر اوپر سے جب ہوا چلتی ہے پانی خشک ہوتا ہے تو وہ مٹی کھرے پڑی بن جاتی ہے کھنکھنانے خن والی سلسال کہتے ہیں آواز دینے والی بجنے والی مٹی وہ تبھی بجتی ہے جب وہ ہوا اس پانی کو خشک کر لے تو اس وقت کھے پڑیاں بن جاتی ہیں مٹی کی کنکھنانے خن لگ جاتی ہے بجتی ہے من مائن سڑ کے سہ کالا ہو جانا وہ جتنی ہیٹ زیادہ دی جائے تو اتنا ہی وہ سیاہی مائل ہوگا مصنوع سال, سال کی پرانی پڑی ہوئی معلوم ہوا کہ چاروں انصر ہیں انسان کی پیدائش میں مٹی بھی پانی بھی ہوا بھی اور ہیٹ بھی گرمی بھی اس لیے وہ سلسال بھی ہے ہمائن مسنون بھی ہے اچھا کالفین کمن المنظرین اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت مل جائے گی اللہ یوم وقت المعلوم معلوم پہلے نفخہ تک جب پہلا آئے گا نا نفخہ اب پہلے نفخہ پہ کلو حی یمت ہر زندہ چیز جو ہے وہ مر جائے گی تو بھی اسی وقت ان کے ساتھ مرے گا پہلے زندہ ہی رہے گا اعلب اغویت جب اس نے دیکھ لیا کہ اب مجھے مہلت مل گئی ہے اب کہنے لگا آخر اتنی مہلت ہے تو میں بھی نکما تو نہیں رہ سکتا اللہ کسی نہ کسی کام میں تو مجھے بھی لگنا پڑے گا وہ کام یہ ہے کہ اے میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھے بدراہ کر دیا ہے اغویت نہیں اغوا کر دیا ہے تو لہم فل ارض خوش نما بنا دوں گا بزریا کرتوتوں کے لہم ان کے لیے پورے علاقے میں پوری زمین میں قوالیاں کراؤں گا تالیاں بجواؤں گا ڈشن لگواؤں گا کنجر بھنڈ نٹ پیدا کروں گا ڈہڑیاں منواؤں گا بدماشی سکھاؤں گا شرک کرواؤں گا اسی یہ نننا خوش نما بناؤں گا میں بزریا بدماشی کے لہم سپیشل ان کے لیے زمین میں اور جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا ہے میں ضرور اغوا کروں گا ان کو تمام کے تمام اور جس چیز کو اغوا کیا جاتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے اس سے دوسری طرف منتقل کر دیا جائے کہتے ہیں نا یہ عورت جو ہے اس کو اغا کر لیا گیا ہے یعنی اس کا اصل مکان جو تھا اس سے اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تیرے بندوں کا مکان تو اصل ہوگا مسجد مگر میں قبروں کی طرف منتقل کروں گا تازیوں کی طرف منتقل کروں گا لاغ ووم یہ صرف مجھے اغوا کیا میں رہتا تھا تیرے دربار کے قریبی بن کے مگر تو نے لانت بھیج کے مجھے اغوا کر دیا ہے تیرے بندوں کو میں بھی اغوا کروں گا اللہ عباد کا من اخباروں میں لکھا ہوتا نا کہ فلا عورت مغویہ ہے ہاں؟ یہ،, یہ نہیں وہ اغوا کرنے والے ہیں ان عبادی اللہ عباد کا منہ مگر تیرے بندے ان میں سے وہ جن پہ تو آپ اپنی رحمت کی چادر کے ساتھ ان کو جھاپ لے گا کالحاظہ سیرات الیہ مستقیم اللہ نے کیا فرمایا او یہ راستہ جس سے تٹکانا بھٹکانا چاہتا ہے یہ ایسا ہے کہ سیدھا مجھ پہ آتا ہے سراطن یہ راستہ جس راستہ سے تو بھٹکانا چاہتا ہے الیا یہ بالکل میرے اوپر مستقیم صاف سیدھا آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ راستہ میری طرف پہنچتا ہے تو اب اس کا انتظام اور تدارک بھی تو میں نے خود کرنا ہے نا اس لیے ان عبادی لہ صاحم سلطان جو میرے بندے ہوں گے نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی حجت اور زور انہیں لوگوں پر ہوگا اتباع کا من الغاوین جو تیرے پیچھے چلیں گے کون من الغین جو گمراہی کی کھاہی میں گرنے والے ہوں گے ان جہنم الم اجمعین اور تاقیق جہنم البتا وعدہ ان کا تمام کا اس کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر ایک دروازہ ان میں سے جزء ان ایک حصہ مقصوم تقسیم کیا ہوا ہوگا ہر کوئی اپنے حصے کے دروازے سے گزرے گا جہنم میں جو زون مقصومن ہر ایک کے لیے حصہ بٹا ہوا ہوگا تقسیم شدہ اس کے برعکس جو متقین ہوں گے وہ جنات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان کو اور تجھ پہ سلام ہو اس حال میں داخل ہو جاؤ کہ تم بے خوف ہو کے رہو کھنچ لیں گے ہم جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا نا من گلن کچھ میل کچل اخوانن اپنے بھائیوں کے حق میں وہ بھائی بھائی بن جائیں گے اللہ سورن متقابلین بیٹھے ہوں گے اوپر پھٹوں کے آمنے سامنے مناظر بازی ہو رہی ہوگی لا یمسم فیحا نصب الماہ منہاب بمخرجین متقابلین تقابل کا لفظ یہی آتا ہے جب آپس میں کیا ہو کچھ نہ کچھ گفتگو شروع ہو مجھے کسی بھی پر وہ مناظرہ کر رہے ہوں گے تاویز جائز ہیں کہ نہیں جائز ہیں اس پہ مناظرہ کر رہے ہوں گے نبی علیہ السلام پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے کہ نہیں اس پہ متقابل ان آپس میں تقابل کریں گے مگر برادرانہ ماحول میں بکواس نہیں ہوگا وہاں نساں لا یمس بن لا یس نصب نہیں پہنچے گا ان کو ان باغات میں کوئی تھکاوٹ <تصفح> اب یہاں دنیا میں تو جتنا آدمی بولے تو کیا کہتے ہیں ہر کرا بس یار گفتارے بدھ دل درون سی ن جو زیادہ باتیں کرتا ہے تو اس کے اندر کیڑا ہے ایک جو اسے چپ نہیں کرنے دیتا مگر وہاں تو جتنا زیادہ بولے گا اتنا زیادہ دماغ اس کا کھلتا جائے گا کیونکہ شرح صدر بھی ہوگا اور شرح دماغ بھی ہوگا نہیں پہنچے گی ان کو اس کے اندر کوئی تھکاوٹ اور نہ ہی وہ کبھی نکالے جائیں گے بہشت سے خود بخود نکلیں تو اس کی منع نہیں ہے دیکھا جہنمیوں کے لیے کیا تھا وماہم بےخار جی نہ اور ان کے لیے کیا ہے وماہم مینہا بے مخرجی وہاں جہنمی جو ہیں وہ تو نکل نہ سکیں گے اور بہشتی نکالے نہیں جا سکیں گے اپنی مرضی سے یہ بہر نکل کے ٹہلیں پھرے چلیں تو کوئی منع نہیں ہوگا مگر ان بہشتیوں کو نکل جانے کا حکم نہیں ہو سکتا بہشت میں باقی کوئی اگر یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ اسلام کو کیوں نکالا گیا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک تو قیامت سے پہلے کی بات ہے یہ نہ زمانہ تھا نہ یہ جہان تھا نہ یہ مکان تھا دوسرے نمبر پہ ہے کہ وہ بطور اتاب کے نکالا گیا تھا نہ کہ بطور سزا کے نکالا گیا بہرحال وہ انذابی ہوزاب النب اعبادی انی انل غفور الرحیم خبر دے دے میرے بندوں کو کہ میں بہت بڑا غفور و رحیم ہوں اور یہ بھی خبر دے دے کہ عذاب میرا بھی بڑا دردناک اب عبرت نمبر دو یعنی تخویف دنیاوی کا نمون اب غلام علیم آپ حلیم ہیں اور آپ کو چھوکرا ملے گا علیم ان ابراہیم حلیم تھا آپ کی صفت حلیم ہے اور آپ کو جس بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ علیم ہوگا بےغلام علیمن کالا ابشر تمہیں ہائے ہائے کیا تم ہمیں مبارک دے رہے ہو اوپر اس بات کے جبکہ پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا فدیمت بشرون کس لحاظ سے تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو کہیں اوپر سے تو نہیں گرے گا میرے اندر تو یہ قوت نہیں انہوں نے کہا بشرناک بش بالحق جناب ہم مبارک دے رہے ہیں نٹلنے والی بات کا بالحق فلا تک ان مایوسی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ حضرت ابراہی نے فرمایا اللہ کے بندے میں تم رحمت ربی کون مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے سوائے ان لوگوں کے جو زالون ہوتے ہیں گمراہ اس وقت انہوں نے کہا تھا ماں خاطب کم اچھا اب حقیقت حال بتاؤ کیسے آنا ہوا کیونکہ سپیشل اس مبارک کے لیے اور بشارت کے لیے تو معلوم نہیں ہوتا اصل تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے ما خاتب کیا حقیقت حال ہے تمہارے آنے کی او حل اے بھیجے ہوئے رسول وہ کہنے لگے ارسلنا ارسل قوم مجرمین حقیقت میں تو ہم بھیجے گئے ہیں پیشاور عادی مجرم قوم کی تباہی کے لیے اللہ سوائے لوت اسلام کی آل کے کیوں ہم ان کو منجوہم نجات دیں گے ان کو اجمعین علم رتو مگر سوائے اس کی بڈی عورت کے قدرنا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے قال اللہ, قدر اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ تاقیق وہ بڈھی عورت لمن الغابرین البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی پس جب کہ آئے لوت علیہ السلام کے پال کے پاس مرسلون رسول حضرت کہنے لگے ان کو تم یار جماعت تو انجان ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے انہوں نے کہا چاہے انجان ہی ہیں مگر آپ کو دکھ دینے کے لیے تو نہیں آئے بلکہ بلجے نا کا بما قانو بھی یم ترون آئے ہیں ہم تیرے پاسب اس کے جو بیچ اس کے تھے وہ شک کیا کرتے معلوم ہوا کہ اصل مرض ان کے اندر شرک تھی اصل وہ مشرک تھے باقی بدماشیاں اوپر چوٹے کی تھی وہ آتا ہے ناقابل اور ہم بھی تیرے پاس جو آئے ہیں ایک واضح پروگرام لے کے آئے ہیں لاد <لَسَادِكُون> ہم سچ بول رہے ہیں جناب اس میں وسوسے کی ضرورت نہیں چینا بے آہل کب کہتے من لے لے لے کے چلا جا اپنے اہل والوں کو ایک حصے رات کے اندر و تب اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلنا و تدبارہ خود ان کے پیچھے پیچھے چلنا ولا یل تفت ان کو پیچھے مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی ومزو چلتے رہو ہے سو تو مرون جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے وہ کزین الال کل اللہ کا بیان ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے طے کر کے بھیج دیا اس کی طرف یہ اپنا حکم ذالک کا لمرہ ہم نے طے کر کے قزا کے معنی کتنے آتے ہیں ہم؟ فضل الہی نازل شو پڑے پڑھے برابر شود طے کر کے ہم نے اس کی طرف بھیج دیا کل الامر یہ فیصلہ کون سا کہ جڑ ان کافروں کی کٹی ہوئی ہوگی اس سال میں کہ صبح کا وقت ہوگا وجہ اہل المدینہ شرون آ گئے دوڑتے ہوئے شہر والے یستب شیرون شرون منہ سے جاگ بہاتے ہوئے خوشی کے مارے کالا ان اولائے اولا اس وقت حضرت نے کہا یار یہ میرے مہمان ہیں ہونا تو چاہیے تھا ہا اولائے ازیافی ہے مگر یہ جمع اور مفرد دونوں کے لیے برابر آتا ہے مجھے شرم سار نہ کرو ڈرو اللہ سے اور مجھے زلیل نہ کرو وہ کہنے لگے کیا نہیں روک رکھا تھا ہم نے تم کو تمام جہان کی ذمہ داری سے سارے جہان کے ٹھیک دار نہ بنے کرو ہم نے پہلے نہیں کہا تھا کال ہاؤلائے بنا تھی اس وقت حضرت نے کہا ہا اولائے بناتی یہ تمہاری جو عورتیں ہیں یہ میری بچیاں ان کو یہاں کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ لوگ تھے اور ان کے گھر بیویاں بھی تھیں مگر بیویوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اس لیے حضرت صاحب یہ فرما رہے ہیں ہا اوائے ہا اولائے یہ جو ہیں تمہاری بیویاں بناتی یہ میرے بچیاں ان کو حاجت کرنا چاہو تو یہ کافی ہیں ان کو چھوڑ کے تم اس بدماشی کے پیچھے کیوں دوڑ پڑے ہو لا آمرو کا انہم لفی سکراتم یا مہو تیری زندگی کی قسم میرے پیغمبر لآمرو کا محبوبی لآمرو کا محبوب او میرے محبوب تیری زندگی کی قسم انہم وہ بے ایمان اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے فاخت ہوں سید و پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے ناشتے کے ٹائم پر فجا اللہ علیہ بنا دیا ہم نے اوپر والے سے کو نیچا اور برسا دیا اوپر ان کے پتھروں کی بارش پتھروں کی منسجیلن جو مٹی کو بھٹھی کے اندر پکایا جاتا تھا اور پکی ہوئی کھنگری انفی زلے کا اسی کے اندر البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اچھی طرح دھیان رکھا کرتے ہیں متوسبین اچھی طرح دھیان رکھا کرتے ہیں اچھی دھیان رکھنے والے ظاہری باطنی حالات دونوں کو جانتے ہیں وہ انہا اور وہ بستی لب سبیل مکیم البتہ سیدھی سڑک پہ موجود ہے آج بھی جو جاتے ہیں ادھر گزرتے ہیں یہ مکے والے یہ مرون علیہ الاشام وال متاجر اپنی تجارہ تجورت کے لیے جو گزرتے ہیں بالکل لب سبیل سڑک کے اوپر مقیم بالکل موجود ہے اسی طرح کھنڈرات اس کے آج بھی موجود ہے ان فی ضال کا ل آیت المنی تاکی فیضال بستی کا ایسی سڑک پر موجود ہونا نا ل یہ بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں زد و انعد نہ ہو دوسرا نمونہ عبرت کا وہ ان کا نسا بلکہ پکی بات ہے کہ تھے بن والے قوم بڑے ظالم فن تکمنا انتقام لیا ہم نے بھی ان سے اور وہ دونوں قوم لوط اور قوم شعیب ان کے جتنے بھی ہیں بستیاں لبے امام من مبین ایک ایسے راستے پر ہیں جہاں سے ظاہر باہر نظر آتی ہیں بے امام آدمی جب آگے منہ کر کے چلتا ہے تو صاف نظر آتی ہیں ان دونوں پیغمبروں کی بستیاں جو تھی ان کی قوم کی تباہی کی واقعات تیسرا نمونہ بات ہے جھٹلایا اصحاب ہجر نے رسولوں کو آج کل جو ہے نا اصحب ہجر جہاں یہ ہے وہاں بہت بڑا گاڑیوں کا جنگشن ہے اسٹیشن ہے اور جنگشن ہے ہم وہاں پھنس بھی گئے تھے تھوڑے سے اصحاب الحجر المرسلین رسولوں کا مدینہ اور شام کے درمیان وہ پڑتی ہے اصحاب ہجر والا علاقہ جو ہے ریت کے ٹیلے بڑے ہیں وہ آتا دیا ہم نے ان کو اپنی آیات مگر تھے وہ ان سے ہمیشہ بےتوجہ کرنے والے وہ قانو یون ہیتون میں تھے وہ تراش لیا کرتے پہاڑوں سے کوٹڑیاں بنا کے بیوتن آ نین بے خوفی کی حالت میں بڑے امن کے ساتھ بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح سویرے بس ناکام آئے ان سے وہ مشرقہ ناکام جو وہ کیا کرتے تھے نہیں بنایا ہم نے آسمانوں زمینوں کو دلیل اقلی جما لی بین بینا ان کے درمیان اللہ بالحق مگر فضول نہیں بجا طور پر بنایا بالحق بجا طور پہ بنایا ہم نے وہ ان سا تن اور قیامت تو ضرور آنے والی ہے لہذا آپ آپ طرح دیتے رہیں خوبی کے ساتھ اپنے دل سے خیال یہ ہٹاتے رہیں ہٹاتے رہے طرح دیتے رہیں ان رب کاحول خلاک العلیم تیرا رب جو ہے وہ خلاق ہے یعنی سارے جہان کا پیدا کرنا ایک نفس کے پیدا کرنے کے برابر ہے العلی نہ آ کا گھبرا ہے نہیں بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کیوں ہم نے آپ کو بہت بڑا جشن دیا ہے ہم نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے کس طرح قسمیہ بات ہے تسلی نبی پاک کے لیے آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں آپ ہماری دین کی طرف توجہ کریں جو کچھ ہم نے آپ کو دے رکھا ہے وہ کتنا ہے قسمیہ بات ہے دیا ہے ہم نے آپ کو ساتھ آیات جو بار بار تکرار کے ساتھ دوہرائی جاتی ہیں یعنی قرآن عظیم بہت بڑی اونچی عظمت والی کتاب قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے لہذا لاتم کا اس عظمت قرآن کے مقابلے میں آپ نہ لمبا کیا کریں اپنی آنکھوں کو طرف اس کے جو اس کے جو ہم نے نفع دیا ہے ان کو مختلف قسم کے جوڑے بنا کے رونق والے بلا تحزن علیہ الغرض نہ آپ نہ دینی یا دنیاوی کسی حالت پہ غام نہ کریں ان پر وقف کلمین آپ کیا کریں وقف جنا کا جکہ کر کے رکھے اپنی رحمت کا پہلو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مسئلہ مان لیا ہے. آپ کی جائداد ہیں وہ صحابہ کے رام آپ اپنی جائیداد کی طرف دیکھ کے خوش رہا کریں کہ یہ لوگ ان کو آپ نے تیار کیا ہے اس لیے تمام کائنات کی بادشاہی ایک طرف ہو آپ دیکھتے رہیں تو آپ کے دل میں سکون نہیں آئے گا بلکہ جن لوگوں کو آپ نے تیار کیا ہے آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو دل میں سکون آ جائے گا وہ کل انعلان الْمُبِينِ دے کے تاکیق میں تو کلم خُلَّا ڈرانے والا ہوں کیوں أَنزَلْنَا انمک تسمین یہ جملہ تالی لیا ہے نا کما کاف بھی تالی لیا ہے کس طرح یوں ہی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جس طرح ہم نے رسولوں کے توسط سے ان حصے بخرے کرنے والوں پر پڑھنے کی کتاب اتاری تھی المختسمین حصہ بخرے کرنے والے کسی حصہ کو مانا کسی کو کاٹ دیا کسی کو رکھا کسی پہ عمل کیا کسی کو انکار کر دیا المخت کما کبان زلنا یعنی یوں ہی ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے کما جس طرح ہم نے اتارا ہم نے اتارا پڑھنے کی کتاب کو بذریعہ رسول المخ اوپر ان لوگوں کے جو اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے بنا کے تقسیم کر دیتے تھے المخ تسمی الینج القرآن ازین وہ لوگ جنہوں نے بنا دیا اللہ کی پڑھنے کی کتاب کو قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں متلقن پڑھنے کی کتاب الذين جالوا القران جنہوں نے بنا دیا پڑھنے کی کتاب کو ازین ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا کسی کو ماننا کسی کو نہ نو میں نو میں بعد ان و نقفر فاور ربك لنسالنهم اجمعين او تیرے رب کی قسم ہے ضرور پوچھیں گے ہم ان سے تمام سے اما كانوا يعملون فسدع بما تو عمر شرک کے پردے اٹھا دے بالکل ننگا کر کے مسئلہ بیان کر میرے پیغمبر صدا کس کو کہتے ہیں پھاڑ دینے کو منہ بند ہے نا جب آدمی یوں کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں صدا بارش جب آتی ہے تو زمین اپنی حالت کے مطابق اپنا منہ پھاڑ کے اور اس بارش کے قطروں کو اپنے اندر پیٹ میں داخل کر لیتے وہ سما ذات رجے یعنی وہ زمین جو ہے اپنا منہ پھاڑتی ہے کسی چیز کو ننگا کرنا پردہ ہٹا دینا بندش کھول دینا اس کو صدا کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فاسدا بالکل ننگا کر کے مسئلہ بیان کر ظاہر بہر کر کے بیان کر کسی تما لالت یا کسی ڈر کی وجہ سے اس میں کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں رہ گیا ان کی مخالفت و آر از انل مشرقین بالکل منہ بھی دوسری طرف پھیر کے رکھ ان بے ایمانوں کی طرف توجہ بھی نہ کر سدا نا صدا سین کے ساتھ مستحز نمونہ پانچواں انا کفینا کا حامی ہی کافی ہیں آپ کے لیے ان مزاق کرنے والوں کی طرف سے اللہ زی وہ لوگ جنہوں نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرے لا اچھا تھوڑا ٹھہر جاؤ اس تجا کا نتیجہ وہ دیکھ لیں گے والا کا دن علام و نبی پا کے لیے ہم جانتے ہیں تاکیق دکھی ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے تیرا سینہ بس اب اب اس کے جو وہ بکواس کرتے ہیں لہذا اپنے دل کے غم کو اس کا علاج یوں کر میرے پیغمبر فصب بے بے ہم دے ربے کا ہاں بھلے بھلے بھلے دیکھا آپ بھی علاج کر رہے ہیں یہ علاج ہو رہا ہے اچھا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کہا کرتے ہیں جو ضرورت کے وقت جو سو جائے اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے یا بعض اوقات لانے ہوتی ہے اچھا توجہ کرو ہے ادھر اللہ فرماتے ہیں بالکل رڑے ریٹ پہ مسئلہ بیان کرو ننگا کر کے بیان کرو چاہے سامنے کوئی ہو پھر اس کے بعد لازمی بات ہے جب آدمی ننگا کر کے مسئلہ بیان کرے تو مخالفت ہوگی اب اس مخالفت کے بعد آخر ایمان آر آدمی جو ہے بحیثیت انسان ہونے کی اس کے دل کے اندر تنگی بھی اب اس دل کے غم کو ہٹانے کے لیے اس کا علاج اللہ کیا فرماتے ہیں سب بےحمد رب کا توحید زور کے ساتھ بیان کرو کیا کرو اور اس کا تجربہ بھی ہے قرآن کا قانون بھی یہی ہے آدمی کی مسئلہ توحید کی خاطر جب سخت مخالفت ہونا آدمی اس وقت اور کلی دبا رکھے اللہ کی حکمت ہے کہ وہ سارے غم بھی دور ہو جاتے ہیں تجربہ بھی ہے اس کا اور آپ بھی کریں تجربہ اور قرآن کا قانون بھی یہی ہے بھائی حق درجے کا رڑے میدان میں آ کے مسئلہ بیان کرو مخالفت زوروں پہ ہوگی اور دل کے اندر تنگی بھی آئے گی پریشانی بھی آئے گی اب اس تنگی کے دور کرنے کے لیے پریشانی دور کرنے کے لیے اسی مسئلے کو دبا کے رکھو سب بے بے ہم دے رب دے کا وکم میں ساج دین مسئلہ زور کے ساتھ بیان کرو کہ اللہ سبحان اللہ وق ہم کا تو کسی جیسا نہیں کوئی تیرے جیسا نہیں کم میں نے اور پھر اللہ کی عبادت پہ زور دو نتیجہ کیا ہے وہ رب کا حتہ یا یقین آپ متلقن اپنے رب کے سامنے ذلت کو ظاہر کرتے ہی رہیں حتیہ یا تقل یقین حتیہ کہ آ جائے آپ کے پاس کیا چیز یقین یہ حتا کا تیسرا قسم ہے نا ہے ولیحت قسم سال سن کما خال احبن یعیش فی شرہل مفصل یہ تیسرا قسم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے فیل اور فائل کا اور وہاں ان مقدر ہوتا ہے اور جب اس مقام پہ حتہ آئے تو وہ ہتہ خود نہایت بنتا ہے غائت بنتا ہے حتّہ کیا بنتا ہے جب وہ کسی فیل پہ داخل ہو تو وہی فیل جو ہے وہ حتہ کے لیے آخری حد آخری نکتا بن جاتا ہے اب اللہ فرماتے ہیں آپ عبادت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, رہیں حتا کے آخری نکتہ جہاں جا کے آبد بھی ختم ہو جائے گا عبادت بھی ختم ہو جائے گی وہ نقطۂ یا تو یا یقین وہ موت ہے اجم المفسرون اللہ ان ال یقین ہومام مفترین نے اجما ان کہا ہے کہ یہاں یقین سے مراد کیا ہے موت, موت اب موت جو ہے یہ آخری نکتا ہو گیا موت کا کس کے لیے عبادت کے لیے یعنی گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ جب موت آ جائے گی موت کے بعد نہ آپ رہیں گے نہ عبادت رہے گی کیونکہ کہ انتہائی غایت کے لیے ہے نا حتہ اور غایت غرض کو کہتے ہیں یعنی اصل غرض جو عبادت کی تھی وہ مکمل تب جا کے ہوگی جہاں موت آ جائے گی حدیث میں آتا ہے انتحت بے وفات رسول اللہ انتحت بے وفات رسول اللہ نبوت اپنے انتہا کو پہنچ گئی باوجہ رسول پاک کی وفات کے سورہ نال